سمیل علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب میں آپ نے پڑھا ہے کہ چار شبہات کا اضالہ ہوگا پہلا شبہ تھا دعود علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ مختار کل ہیں دوسرا کن کے بارے میں سرما تیسرا تھا جنات کے بارے میں کہ وہ عالم وید ہیں اب چوتھا شبہ ہے فرشتوں کے بارے میں مشرقین کہتے ہیں کہ فرشتے خدا کی کیا ہیں بیٹیاں ہیں مختار قل ہیں عالم وغیرہ ہیں تو فرمایا وہ اللہ کے بندے فرشتوں کے اوپر جب حکم نازل ہوتا ہے نا اللہ کا تو اللہ کے حکم کا اتنا وزن پڑتا ہے کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں کیا ہوش ٹھکانے نہیں ہوتا پھر جب ہوش آتا ہے تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کا کیا حکم نازل ہوا وہ اللہ کی اجازت بغیر پر ہی نہیں مار سکتے تو کیسے مختار کل ہیں کلت اللہ جان تم چوتھے شبوں کا جواب آپ فرما دیجیے پکار و ان کو جن کو گمان کیا تو نے مبو سوائے اللہ کے کوئی پرشتے وہ کو نئی اختیار رکھتے برابر ایک ذرے کے آسمانوں میں نہ زمین میں اور نہیں واسط ان کے آسمان و زمین میں کوئی شرکت اور نہیں واسطے اس اللہ کے اے وہ زمیر کا مرزہ کون بنے گا اللہ اور نہیں واسطے اس اللہ کے ان میں سے کوئی مددگار وہ خدا کے مددگار بھی نہیں کاموں میں بلاتن تنخو شفات اور نئی نفع دے گی شفات نزدیک اللہ کے مگر اس کے لیے جو اجازت دے گا اللہ اس کے لیے تو یہ چار چیزیں ہیں ان کے اندر یہ ساری دلالت کرتے ہیں کہ وہ مختار کل نہیں ہیں کون سی چار چیزیں لاجمل کون نمبر ایک وما لحم من شرک نمبر کتنی دو وما انہم من ضعی نمبر کتنی تین ولاۃن خفا نمبر چار چاروں او صاف دلالت کرتے ہیں کہ مختار کل نہیں ہیں ان کے اختیار میں نہیں ہے حتادہ فزیا عج ملائے کا میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ اللہ کی طرف سے جو حکم ہوتا ہے تو گھبراہ جاتے ہیں نہیں بےش یہاں تک کہ جب گھبراہٹ دور کی جاتی ہے فزیا کا منع آپ گھبرائے نہیں جاتے بلکہ گھبراہٹ دور کی جاتی ان کے دلوں سے تو کالو ماضا کال رب ایک دوسرے کو کہتے ہیں فرشتے کیا کہا رب تمہارے نے پھر جواب میں کہتے ہیں کال الحق کیا کہ الحق کا کالو کا مخول نہیں ہے کیا کرنا کہتے ہیں فرشتے کالا ربو نال حق اللہ کس کا مغول ہے کالا ربنا الحق آپس میں کہتے ہیں کہ فرمایا رب ہمارے نے سچی بات اور وہ عالیشان ہے بڑا ہے فلم یارزوں کو کم دلی لکلی اعتافی نمبر تین بہت مشکل چیز تھی وہ ختم ہو گئی اب آگے آسان چیز ہے دلی لکلی اعترافی نمبر تین آپ فرما دیجیے کون رس دیتا ہے تم کا آسمانوں سے زمین سے آپ فرمائیے اللہ وائی اور یہ آپ تبلیغ نمبر اے بھائی یہ بتاؤ کہ ہم ہیں مومن تم ہو کافر یہ بتاؤ یوں تو نہیں ہو سکتا کہ مومن اور کافر دونوں حق پہ ہوں یہ ہو سکتا ہے مومن بھی حق پہ ہوں کافر بھی حق پہ ہوں. اور یوں بھی نہیں ہو سکتا کہ دونوں گمراہ ہوں آخر ان میں سے ایک حق پہ ہوگا ہو ہوگا گمراہ ہو دلائل میں غور کرو کیا دلائل میں غور کرو امال دیکھو یہ سمجھانے کا پیارا طریقہ ہے نہیں ایک شیعہ میرے پاس پڑھتا تھا سید تھا وہاں خان پر پڑھنے آتا تھا بوڑھا تو میں نے اس کو کہا شاہ ہے ایمان سے تو کا ہے تو شیعہ ہم سنی ہیں سنیوں کو تم دیکھتے ہو کتنی نیک اعمال کرتے ہیں مسجدیں ان کی پُر ہیں نمازیں پڑھتے ہیں داڑھی ہیں قرآن ہیں تمہاری شیت بھنگئی نشئی ڈاڑھی منڈ بیکار اتنی سمجھ نہیں کو تو سمجھو کہ استاد جی ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت امام حسین جو شہید ہوئے نا وہ ہمارے بنا سب مٹ گئے کیا ان کی شادت سے ہم جو کریں ہم پاکن پاک بکشے ہے میں نے کہا یہ تو عیسائیوں ش... کا عقیدہ ہے کہ عشاء علیہ السلام پھانسی چڑھ گئے اور ہمارا کفارہ بن گئے گنہوں کا کیا بن گئے کباب <laughs> پڑا ہو گیا مرا ہے میرے پاس ناو پڑھنے آتا تھا وہ کہتا تھا اور کوئی ناو پڑھاتا نہیں مزے سے نہ ہمارے شیعہ پڑھاتے ہیں نہ بریل ہی. کوئی نہیں پڑھاتا تو اچھا پڑھاتا <laughs> اچھا جی دیکھو جی تریق نہ بارے انہ اور بے شک ہم یا خاص تم ان دو میں سے ایک کیا ہوگا لا ہدایت پہ ہوگا یا کس کے اندر ہوگا گمراہی کے تب سوچنا چاہیے کون ہدایت ہے نہ دونوں ہدایت پہ ہو سکتے نہ دونوں گمراہی پہ زید ہے نا جی وہ میرا کافلوم تسالون کے تبلیغ نمبر دو تم ہمارے متعلق اعتقاد رکھتے ہو کافرو ہمیں کہتے ہو کہ تم مجرم ہو چلو بل فرد ہم مجرم ہیں خدا کو اپنا حساب دیں گے جرم کا ٹھیک ہے نا تو ہم اپنا حساب دیں گے تم اپنا حساب دو گے نہ ہمارے جرم کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا نہ تمہارے آواز کے متعلق ہم سے پوچھا جائے گا یہ اچھا طریقہ تبلیغ تھا آپ فرما دیجیے نہ سوال کیے جاؤ گے تم ان چیزوں سے جو ہم جرم کرتے ہیں تم جو ہمیں مجرم کہتے ہو اور نہ سوال کیے جائیں کہ ہم اس سے کہ تم عمل کرتے ہو دیکھو کتنا پیار ہے اپنی بات کو جرم کہا ان کی بات کو جرم نہیں کہا یہ طریقہ ہے سمجھانے کل یجم و بہن رات طریق تبلیغ نمبر تین آپ فرما دیجئے جمع کرے گا ہمارے درمیان رب ہمارا کیا کے دن پھر فیصلہ کرے گا عملی ہمارے درمیان حق کے ساتھ اور وہی بڑا فیصلہ کرنے والا ہے جاننے والا ہے ال ارون اللہ الحق تم بھی شروع سمرائے دلائل سمرائے یہ ہے کہ جن کو تم نے شریک بنایا ہے نا خدا کا ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح ان کا منہ کہ کون ہیں وہ بت خدا کے شریک بن سکتے ہیں جی قبریں بن سکتے ہیں بے جان چیزیں تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میں دلی گیا جامع مسجد سے نیچے اترا تو دیکھا پلاسٹک کے بت بیچ رہا تھا ایک آدمی تو میں نے مزاق میں اس کو کہا تو خدا فروش آئے انداؤں کو بیچ رہا یہ خدا ہیں جن کو بیچ رہے ہو دکھاؤ تو صحیح خدا کے شریف تو بیچ رہے پلاسٹک کے بعد سمر دریا کل آ فرما دی دکھلاؤ تو مجھ کو وہ جن کو لاحق کیا تو نے ساتھ اللہ کے شریک بنا کے دکھ رہاؤ کلّہ ہر کے شریک نہیں بن سکتے بلکہ وہی اللہ غالب ہے حکمت والا ہے یہ جی توحید کا بیان تھا یا نہیں اب توحید کے بعد کس کا بیان ہے تم بتاؤ رسالت کا لکھ لو جی رمار سلنا کا اللہ کا فت الناس عموم بے سک خاتم علم عام ہونا بے ساتھ کا ہے عموم بے سفا تم الانبیاء میرے محترام ایک کا معنی کا اگر کرو جام یان بعد مفسرین اس کا معنی جام کرتے ہیں تا مبال گئے تھی اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ کو مگر جامے واسطے لوگوں کے یعنی سب لوگوں کے لیے ہے تجام پھر بھی عموم ہے یا یوں کرو کہ کافتن کو حال مقدم بنا دو اور انداز کیا ذلاحال مؤخر تو پھر آگے پیچھے من کرو اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ کو مگر واسطے لوگوں کے درہ حالے کے کیا ہیں سارے کے سارے جمی یعنی بات سمجھ بشیر و نظیر بنا کے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے بھائی کولون شکوا کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدہ قیامت اگر ہو تم سچے کل جواب شکوا آپ فرما دیجیے تمہارے لیے ایک وعدہ مقرر ہے دن کا نام وہ خرگوش سے گھڑی نہ مقدم ہو سکو گے چاہے قیامت کا ہو یا دنیا کے اندر عذاب کا وعدہ وقال اللہ گین کا شکوا یہ منکرین رسالت کا شکوا ہے اور کہتے ہیں کافر ہرگز نے ایمان اللہ کے ساتھ اس قرآن کے اور نہ ان کتابوں کے جو کنان سے کہیں جی پہلے ہیں ہم نہیں مانیں گے آگے جواب شکوا جواب شکوا یہ ہے کہ یہ جو بکواس کرتے ہیں نا نہ قرآن کو ہم مانیں گے نہ پہلی کتابوں کو ان کو دو جوتے جب لگیں گے دماغ درست ہو جائے گا جواب الزامی ہے نا دو جوتے لگیں گے تو دماغ درست ہو جائے گا بولا <laughs> کرا جواب شکوا اور اگر دیکھے تو جب کہ یہ ظالم کھڑے کیے جائیں گے نزدیک رب اپنے کے نا تو یار جو باز ملا باز نیل کو ایک دوسرے پہ بات ڈالیں گے کیا ایک دوسرے پہ بات ڈالیں گے ایک کہے گا تو نے نہیں کیا وہ کہے گا تو نہیں گمراہ کیوں کہ بئی مانتا کیا کہے گا تو بہ مانتا مولانا ہزار بھی فرماتے تھے راہ اللہ کی اسمبلی کے اندر بیٹھتے ہیں نا تو جب ایک دوسرے پہ لڑنا شروع کرتے ہیں میم سمبلی کے کہتے تو سور وہ کہتے تو کبیر تو کہتے تو بائیمان میں تو سب سچ کہتے ہیں سب ٹھیک ٹھاک کہتے ہیں میں کسی کو جھوٹا نہیں تو <laughs> لوٹے گا باز ان کا طرف باز کے <laughs> کس کو جی باپ کو یعنی yani, ایک دوسرے کو مجرم قرار دیں گے تابئین کہیں گے متبوئن کو تو مجرم ہو متبوئن کون جی وہ بڑے بڑے لیڈر پی ایس میں اور متوئین کہیں گے کہ تابین کو نہیں تم بھائی مانتے دیکھو جی یقول اللہ دین اس دیکھو تفصیل مکالمہ تفصیل مکالمہ کہیں گے کہ وہ لوگ جو کمزور قرار دیے گئے کون تھے یہ جی کمزور نیچے کا لکھو گے تابین بابا کئی دفعہ پڑا ہے کہیں گے کہ وہ لوگ جو کمزور قرار دیے گئے تابین واسطے متقبرین کے مطبوعین کے کہ اگر نہ ہوتے تم نہ دنیا میں البتہ ہو جاتے ہم کیا مومن سردار صاحبان تم نے ہمیں گمراہ کیا لیکن قال الزین استقبل جواب مطبوع کہیں گے متقبرین واسطے کمزوروں کے اچھا کیا ہم نے روکا تھا تم کو زبردستی ہدایت سے جبکہ آگ آ تمہارے پاس بلکہ تھے تم ہی مجرم اپنے اختیار سے کہ کون جواب دیں گے جی اب جر ہے تابین کال اللہ نسز اس جواب پہ تابین جرح کریں گے وہ کہیں گے چاہ اے رات دن جو دورے کرتے تھے تم ہاں گاڑیوں پہ سوار ہو کے کاروں پہ دورے کرتے تھے ووٹ ہمیں دینا ملا کو نہ دینا ملا بےمان ہے ملا دہشت گرد ہے ایسے میں اس کو نہ دینا ہم خیر تھا ہیں وہ دورے جو کرتے تھے ہمیں گمراہ کرنے کے لیے علماء سے دور رکھتے تھے یہ جرتا بھی کہیں گے کمزور متکبرین کو بل مکر اللہ بلکہ دورے کرنے تمہارے رات اور دن کے اندر یہ اصل فل ہے تمہارے دورے رات دن کے اندر جب حکم کرتے تھے ہم کو اس بات کا با کہ کفر کریں ہم کس کے ساتھ اللہ کے ساتھ یہ بھی تو اللہ کے ساتھ کفر ہے نا قرآن کا نظام نہ چلانا مخالفت کرنی اور کریں ہم واسطے شریف واستر المدا متا جب ایک دوسرے کو لہن کان کریں گے نا پھر کہیں گے بھئی ہم دونوں چندرے کیا دونوں دیکھا اب جوتے پڑیں گے اور کیا پھر دل میں پشیمانی کو چھپائیں گے دل میں دل میں چھپائیں گے ظاہر نہیں کریں گے وہ بڑا سردار آدمی ہو نا کسی جگہ پکڑا جائے حکومت سے جوتے کھا کے آئے تو بتاتا ہے میں جوتے کھا کے آیا ہوں کوشش کرتا ہے کہ بات چھپ جائے وصر ندامتا اور چھپائیں گے ندامت کو دل میں جب دیکھیں گے عذاب کو اور کر دیں گے ہم تو بیج گردن کافروں کے نہ بدلا دیے جائیں گے دونوں گراؤ مطمئن تابین مگر ان کا جن کو کرتے تھے وہ مار سلنافی کریتن خاتم و اے میرے محبوب جیسا کہ آپ کے دور کے اندر سردار بئیمان ہے نا ہر نبی کے دور میں یہ سردار کا دے وہ بےمان تھے کہ خوشحال تب کا دیکھو قرآن کہتا ہے تسلی خاتم لمبیا اور نہیں بھیجے ہم نے کسی بستی کے اندر کوئی ڈرانے والا مگر کہا اس بستی کے خوشحال لوگوں نے مترافین کون سا جی خوشحال سردار کے بے شک ہم ساتھ اس کے بھیجے گئے ہو تو ہم کفر کرنے والے ہیں وہ کارو سبا بے گمراہ کیوں ہوئے کہنے لگے جی ہمارے مال بہت ہیں ہماری اولادیں بہت ہیں اور مال اولاد جس کے پاس بہت ہو خدا اس پہ راضی ہوتا ہے کیا خدا اس پہ کیا ہوتا ہے راضی ہوتا سبب زلال اور کہنے لگے ہم اکثر ہیں بیت بار اموال کے اور اولاد کے اور ہم عذاب نہیں دیے جائیں گے خدا راضی ہے یہ سباب زلال ہی ان کا شکوہ بھی ہے کل ان ربی جواب شکوہ آ فرما جی, جی مال و اولاد کی کثرت کہ اللہ کے قرب کی دلیل نہیں ہے خدا کا قرب حاصل کیس سے ہوتا ہے باقی اعمال و اولاد جی آزمائش ہیں یہ دنیا میں کیا ہے آزمائش ہیں اللہ تعالی اس دنیا کے اندر وہ حکمتیں ہوتی ہیں تقویلی کسی کو زیادہ مال دے کے پرکھتا ہے کہ آیا اللہ کے راستے میں دیتا ہے شکر کرتا ہے نہیں کسی کو تنگ کے آزمائش کرتا ہے کیا صادر ہے یا نہیں تو چاہیے انسان سربت کے اندر کیا ہو شاکر اور غربت کے اندر کیا ہو ساد آ فرما دیے بے شک رب میرا ہی فراہ کرتا ہے ریز تو جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کرتا ہے یہ مشیات حال ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے آگے فرمایا نہیں مال تمہارے نہ تمہاری اولادیں ایسی جی کے قریب کریں تم کو نزدیک ہمارے قریب کرنا یعنی ان کی کسرات ذریعہ قرب نہیں ہے کہ اس کے ذریعے قرب حاصل ہوتا ہے اور سنو اسباب قرب اللہ من آ من رحان <شَالِحًا> ادھر کیا لکھنا ہے اسباب قرب مال و اولاد کی کثرت اسباب قرب نہیں اسباب قرب ہیں ایمان آ مار اسباب قرب مگر جو ایمان لائے عمل کرے اچھے یہی لوگ ہیں ان کے لیے بدلہ ہوگا زیادہ زیف کا من دگنا نہ کرو کیا کہو وہ زیادہ تو ساتھ سوتا تک ہی چلا جاتا ہے ان کے لیے بدلہ ہوگا زیادہ بس سبب اس کے کی عمل کیے اور بالا خانوں کے اندر امن والے ہوں گے ولزینہ یسونا اب ان کے مقابل تخویف اخر بھی ہے انجام مجربی اور وہ لوگ جو دوڑتے پھرتے ہیں کی آیاتنا آیاتنا سے پہلے کیا معذوف ہے تم بتاؤ ہاں فیب تالیات نہ ہرانے والے یہی لوگ عذاب میں گرفتار ہوں گے کل ان ربی یفس تو شولہ میرے عزیز ابھی آپ نے پڑھا کولین ربی افس تو. تو یہ تکرار ہے لیکن پہلا جو حکم تھا نا کولین ربی ان کے متعلق تھا کفار کے متعلق کس کے متعلق اب یہ کس کے متعلق ہے جی مومنی کے متعلق ہے لکھ لو ترغیب انفاق برائے مومنین اے میرے محبوب فرماد مومنین کو بے شک رب میرا فراق کرتا ہے رس کو جس کے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے لیکن تمہارا رس فراق ہونا تو اللہ کے لیے خرچ کرو وما انفقتم تو انفاق کا تعلق ان سے ہوتا ہے مومن سے ہے نا ان کا تو ذہ ہوتا ہے اور جو خرچ کرو گے کسی چیز کو تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا اور وہ خیر یقین ہے کہ بھائی میں یا شرم جمی تقریف اخروی جیس دن اکٹھا کریں گے ہم ان سب کو پھر کہیں گے کہ ہم فرشتوں کو سوال فرشتوں سے ہوگا اور سرزنش کس کو ہوگی وہ شرقین کو توبیق ہوگی کہیں گے کہ وہاں سے فرشتوں کے کی کیا یہ مشرق خاص تمہاری پوجا کرتے تھے کال سبھان کا جواب ملائکہ کا فرشتے جواب دیں گے پاک ہزار تیری تو ہی تو ہمارا مولا ہے مالک ہے دوست ہے سوائے ان کے بلکہ یہ تھے پوجا کرتے تھے کس کی شیاتی اور جنوں کے اکسانے پہ یہ شرک کرتے تھے اکثر ان کے ساتھ ان کی مار لانے والے تھے بس کے دن نہ اختیار رکھے گا بعض باز تمہارا واسطے بعض باز کے نفے کا نہ نقصان کا, کا بعض تمہارا بال کا آبدین معبودین لکھو عابد اور معبود ایک دوسرے کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکیں گے نہ اختیار رکھے گا بال تنا کے نفع نقصان کا اور ہم کہیں گے واسطے ظالموں کے چکھو عذاب آگ کا جس کی تم تقزیب کرتے تھے ویزات بیہ بیناتن پھر بھی شکواہ گی یہ بھی شکوہ ہے منکرین رسالت کا حضور کی تقزیب بھی کرتے ہیں قرآن کی تقزیب بھی کرتے ہیں شکوہ منکرین رسالت اور جب پڑھی جاتی ہوں تو پڑھتے ہیں ہماری وعدے کہتے ہیں ماہ راجن تقزیب و نبی صلی اللہ حضور کی تقزیب کر رہے ہیں کہتے ہیں نہیں یہ مگر ایک مرد ہے ارادہ کرتا ہے یہ کہ روکے تم کو ان معبودوں سے جن کی پوجا کرتے باپ دادا تمہارے یہ کس کی تقزیب کی تقزیب نبی آگے تقزیب ہے قرآن اور کہنے لگے نہیں یہ مگر ایک جھوٹ ہے گھڑا ہوا قرآن کے بارے میں کہا جھوٹ ہے گھڑا ہوا وکال الین کافارو لم اچاری اضال شُبو. شبو جب کافروں نے کہا کہ یہ جی جھوٹ ہے تو ان کے اوپر سوال ہو گیا بھائی قرآن جھوٹ نہیں ہے کیوں اس لیے کہ قرآن سن کے بہت سے لوگ ایمان لا رہے ہیں اس پہ حالانکہ جھوٹ پہ کوئی ایمان لاتا ہے ایمان لا رہے ہیں قرآن سن کے تو کہنے گے کہ ہاں ہاں جادو ہے کیا ہے جادو ہے یہ جادو کر دیتا ہے ایسے لوگ اس کے فریم میں آ ہے جادو کا تو سر ہوتا ہے نا ادارہ سے اور کہا نے واسطے حق کے جب کے آ گیا ان کے پاس نہیں ہے مگر جادو سری حق کے قرآن وما تینا ہومن کو تو یہ جواب شکوہ ہے ان کا ایک شکوا تھا منکرینی وسالت کا اور اس کا جواب ہے وما تینا ہمین کو تو بین یا اور نہ دی ہم نے ان کو کتابیں کہ پڑھتے ہوں ان کو پہلے اور نہ بھیجا ہم نے ان کی طرف تو سے پہلے کوئی نظیر ایسے ہوا ہے کوئی مکے والوں پر کتابیں نازل ہوئی یا رسول آیا تھا اب دیکھو ہم نے کرم فرمایا پہلے رسول بھی بنی اسرائیل کی طرف آتے تھے کتابیں بھی وہاں آتی تھیں ان کے بعد نہ کتاب کی نظر ہم نے نعمت کی نبی بھیجا کتاب بھیجا تو ہماری نعمت کی قدر یہی کر رہے ہیں کہ نبی کو مفتری کہتے ہیں اور کتاب کو متعلق جادو کہتے ہیں یہ جواب اے شکوا یہ سمجھی اور نہ دی تھی ہم نے ان کو کوئی کتاب پہلے سے کہ پڑھتے ہوں اس کو اور نہ بھیجے ہم نے ان کی طرح تو اس سے پہلے کوئی ڈرانے والا اب بھیجا ہے تو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کریں یہ میں مانا یہی کرتا ہوں یہ تدبیر کے مطابق اور معنی بھی کیے جاتے ہیں اس کے یہ آسان ہے وہ قزہ بلین قابل تخویف دنیا بھی میاں تم سے پہلے بھی لوگوں نے جٹلایا تھا تم تو ان کا دسواں حصہ بھی نہیں ہو آ, آ جائے گا ذات دنیا بھی جٹھلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے کہا تھے پہلے اور نہیں پہنچے یہ مکے والے دسویں حصے کو دسویں حصے اس طاقت کو جو دی تھی ہم نے ان کو قوم آج سمود کو جو اللہ نے طاقت دی اس کے دسویں حصے پہ, پہ پہنچے ہیں یہ نہیں پہنچے میشار کا معنی دسواں حصہ بھی کیا جاتا ہے اور کرنا اور میشار کا مانا اشر بھی کیا جاتا ہے کیا شر کا اوشر دسویں حصے کا پھر دسواں حصہ دس کو دس کا ضرب زرب دو کتنے ہو جائے گا سو سواں حصہ سمجھے اور ایک اور معنی بھی کیا جاتا ہے یہ تو اشر اشر تھا اور مانا اوشر الاشی اور معنی کیا پھر جو سو تھا اس کو دس سے زرب دو آ تو کتنا ہو گیا ہزارواں حصہ یہ تینوں معنی یہاں کیے جاتے ہیں دسواں حصہ سوہ حصہ اور کیا ہزارواں حصہ ان کے ہزار میں حصے کو نہیں پہنچے بات ہی صحیح ہے قوم آج کی طاقت کے ہزار میں حصے کو نہیں پہنچے پکسا بھو انہوں نے جٹھلایا میرے رسولوں کا پس کہتے زیادہ میرا پل انما آئے کم واحدہ طریق تبلیغ تریق تبلی فرمایا تم جب منکر ہو حضور کی رسالت کے قرآن کی کتاب ہونے کے میں تم تم کو ایک بات کہتا ہوں تم علیحدہ بیٹھ کے سوچو گڑبڑ نہ کرو تم میں سے کوئی آدمی اکیلا بیٹھ جائے کوئی دو دو بیٹھ جائیں ٹھیک ہے نا تو آپ پاس میں بیٹھ کے سوچ بچار کرو زیادمیوں کے اندر نا حضور کے اوصاف دیکھو کہ ان اوصاف کا حامل مجنور ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے جس کو تم پہلے ساج و گل امین کہتے تھے آج مجنون کہنا شروع کر دیا دیکھو جی طریقے تبلیغ نمبر چار آپ فرما دیجئے سوائے اس کی نصیحت کرتا ہوں میں تم کو صرف ایک مختصر بات کی ایک بات للہ یہ کہ مستعد ہو جاؤ اللہ کی خاطر دو دو ایک ایک پھر غور و فکر کرو حضور کے اوساف دیکھو فتح ماب صاحب پس جان لو گے کہ تمہارے ساتھی کو جنون نہیں نہیں وہ مگر ڈرانے والے تم کو آگے عذاب سخت کے کیا سمجھ آ جی آگے طریقے تبلیغ نمبر پانچ پانچ چون یہ جی ہے کہ میں تم سے کسی معاوضے کا سوال نہیں کرتا میرے عزیز یہ سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ آدمی دل کے اندر اگر یہ چور رکھے نا مثال تر میں ظاہر پیر سے آؤں اسی دیت سے آؤں کہ مجھے کراچی کے اندر پیسے ملیں گے چندہ ملے گا تو میری تقریر میں اثر ہوگا ہاں؟ نہیں اثر ہوگا بلکہ سواب ہی نہیں ہوگا ان لیکن آپ لوگوں نے دیکھا ہے مجھ کو اپنے کمرے سے تمہارے پاس جاتا ہوں کوئی چندے مندے کرنے جاتا ہوں یا دنیا داروں سے میری ملاقات ہوتی ہے اصل چیز یہی ہے کہ انسان اپنا دل اللہ کو دے دے قرآن کو دے دے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھا رزق دے رہے ہیں ہاں سکون کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے اتنی ہوائی جہاز کے ساتھ سفر کرنے والوں کو نہیں ہوگی طریق تبلیغ نمبر پانچ آپ فرما دیجئے جو کچھ مانگا ہو میں نے تم سے معاوضہ جو کچھ مانگا ہو میں نے تم سے وفا ہو بالکم وہ تمہارے حوالے سے قابو کرو نہیں معاوضہ میں گا مگر اللہ کے ذمے واہ والا شہید طریق تبریغ نمبر چھ آپ سنوا دیجئے بے شک رب میرا ڈالتا ہے حق کو انبیاء کے پاس ایک معنی وہ انبیاء کے پاس حق پہنچاتا ہے نہیں ڈالتا کہ انہیں پہنچاتا ہے حق کو انبیاء کے پاس وہی اللہ ملو وہی کے ذریعے یہ معنی سمجھ آ گیا ہے دوسرا مانا بے شک رب میرا بمباری کرتا ہے ساتھ حق کے اوپر باتل <laughs> حق کو باطل کے اوپر بم کی طرح گرا دیتا ہے پیدا ہوا یجما مغو اس کا بھیجے نکال دیتا ہے اللہ مل جال حق تری کے تبلیغ کتنی جی نمبر ساتھ، آپ فرما دیجئے آ گیا. حق اور نہ تو ابتدا کرتا ہے باطل نہ لوٹاتا ہے کسی چیز کو اب یہ زہری مانا کرو نا کہ باطل نہ ابتدا کرتا ہے نہ لوٹاتا ہے اتنا سمجھ نہیں آتا کہ با محاورہ مانا باطل نہ کرنے کا رہا نہ دھرنے کا یہ اردو کا محاورہ ہے باطل نہ کرنے کا رہا نہ دھرنے کا نہ کسی چیز کو کر سکتا ہے نہ محفوظ کر سکتا ہے اس سادی زبان کے اندر سرے کیے چاہے کوڑ دانا مان دو نہ کو مطلب یہ ہے کہ باطل واضح ہو چکا ٹھیک ہے نا اب باطل اگر ہمارے مقابلے میں آئے چلو جنگ کے اندر زور بھی ہو جائے پھر بھی باطل ہوگا یا حق بن جائے گا آ یعنی باطل چٹا واضح ہو چکا ہے کہ یہ باطل ہے کیا تک دنیا اس کو باطل کہے گی اس کا بچران ظاہر ہو چکا ہے کلین ضلع تو طریق تبلیغ نمبر آٹھ آپ فرما دیجئے بل فرض اگر میں گمراہ ہو جاؤں میں گمراہ نہیں گمراہ تم ہو بل اگر میں گمراہ ہو جاؤں تو سوائے سریف گمراہ ہوگا اپنے نفس پہ میری گمراہی کا بوال میرے اوپر ہوگا یہ تاریخ ہے کفار کو اور اگر رہ راس پہ رہوں پت بس سبب اس کے کہ وہی کرتا ہے تیرا میرے رب میرا اس کا فضل ہے کہ وہی کے ذریعے سمجھا رہے مجھ کو بے شک وہ قریب ہے سننے والا قریب ہے یہ بات ہی سمجھ ہدایت پہ رہوں گا تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ وہی کر رہا ہے یہ بما یوں ہی کے ساتھ دلیل ہے واہی. دلیل واحد نمبر ایک ولاؤت رائز فاضو تخویف اخروی فرمایا اب تو نہیں مانتے لیکن جب قیامت کا دن آئے گا نا تو قیامت کے دن میں گھبراہٹ ہوگی ان کو یا سکون ہوگا نفسی نفسی پسینہ پسینہ تو گھبراہٹ میں پڑیں گے تو بھاگنے کی کوشش کریں گے لیکن بھاگ سکیں گے نہیں فرشتے ان کو ایسے پکڑ لیں گے جیسے پرندے ہوں نا تو بھاگتے ہیں تو جلدی جلدی پکڑ لیتے ہیں تو جب پکڑے گے فرشتے ان کو تو کہیں گے آ منا کیا ہم بکا کہیں گے ایمان لائے فرشتے کہیں گے میاں ایمان لانے کا وقت کا تھا دنیا تھا یا اب ہے اب تمہارا کوئی ایمان قبول کو نہیں دیکھو جی اور اگر دیکھے تو جب گھبراہٹ میں پڑ جائیں گے فسنا ہوگا بھاگنا واسطے ان کے فوت کا من کا لکھنا ہے آ, فلا فوتا لہوم لہوم محروف ہے فسنا ہوگا بھاگنا واسطے ان کے اور پکڑے جائیں گے جگہ قریب سے آس پاس سے پکڑے جائیں گے اور پھر کہیں گے آ منا بھی ایمان لے ہم ساتھ حق کے تو اللہ کی طرف سے جواب ہوگا کہ انا لہم تناوش کر ان کے پکڑنا ایمان کا تنا کا من کا لکھو گے پکڑنا ایمان کا اب ایمان کو پکڑ رہے ہو اب ایمان نہیں پکائی دیتا وہ دنیا تھی دنیا کے اندر ایمان قبول تھا اور کیوں کر ہوگا واسطے ان کے پکڑنا ایمان کا جگہ دور سے جگہ دور اس لیے فرمایا کہ ایمان لانے کا مقام کون تھا دنیا کی وہ نہیں وہ جو جگہ دور ہے وقت کا فرو بے حالانکہ تا کہ کفر کرتے رہے ساتھ اس حق کے من قابلوں پہلے دنیا کے اندر من قابلوں دنیا کے اندر یہ آیت ذرا مشکل ہے میں زور لگا رہا ہوں حالانکہ تا کہ کفر کرتے رہے ساتھ اس حق کے پہلے دنیا کے اندر اور دنیا کے اندر کفر بھی کرتے تھے اور جب ان کو سمجھایا سمجھا جاتا نا تو بے تحقیق کی باتیں کرتے تھے کیا ایسے ہی برائے دلیل کیسے ہانکا کرتے باتوں کو جیسے بتوں کو کہو نا کہ موت و حیات اللہ کے قبضے میں ہے تو کیا کہیں گے کہ ہمارے پیر صاحب نے ٹھوکر کر ماری کون زندہ ہو گئی کتنی زندہ ہو گئی ما بو سبانی نے بیڑے کو پار کر دیا بیڑا تر گیا کشتی یہ ایسے نہیں اے باہر دلیل کے بے سند باتیں ہانک گئی جھوٹے کس سے یہی ہے وہ یقین بلغیب مکان بئی اور پتھر پھینکتے تھے بن دیکھے نشانہ جگہ دور سے وہی نشانہ بھی نہ دیکھو اور دور سے پتھر مارو نشانے پہ لگے گا ایک تو نشانہ دیکھا نہیں تو مطلب یہ ہے کہ بغیر دلیل کے جھوٹی باتیں کرتے تھے بغیر دلیل کے ایسے ہی ہانکتے مانتے تھے سمجھے جی ہاں اور پتھر پھینکتے تھے آپ اب بے لگائے بغیر نشانہ دے کے جگہ دور سے وہیلا بین ہم بین اماوشتا آگے فرمایا کہ کوشش تو کریں گے کہ ہمیں ایمان مل جائے بار بار کہیں گے آ اللہ آ ملا ہم مومن ہیں لیکن ایمان ان کو ملے گا قیامت میں رکاوٹ ڈالی جائے گی کہ ایمان تمہیں اب نہیں مل سکتا کوئی بھول گی ان میں بھی رکاوٹ اور ان کے جو ہم مسئلہ ہوں گے دوسرے لوگ کا بھی انہیں کہ رکاوٹ دونوں کو ایمان قبول نہیں ہوگا دیکھو جی وہیلا بینوں میں مشکل معنے ہیں اور رکاوٹ ڈالی جائے گی پردہ ڈالا جائے گا درمیان ان کافروں کے اور درمیان اس چیز کے جس کو خواہش کریں گے وہ ایمان ما یشت ہو کے نیچرے کو ایمان پردہ ڈالا جائے گا ان کافروں کے درمیان اور درمیان اس ایمان کے جس خواہش کریں گے کما پوئلہ فولا بم نے یو جیسا کہ کیا جائے گا ان کے ہم مشرب لوگوں کے ساتھ ہم مشرب کا پھر دوسرے کافر جیسا کہ کیا جائے گا ان کے ہم مشرب لوگوں کے ساتھ جو کہ پہلے سے کافر ہیں ان ہم سبا بے بے شک وہ تھے بیچ شکتے جو کہ تردد میں ڈالنے والا یہ سبا بے یہ سمجھی جی بابا اے بلا و ترائز فاض آخر تک یہ مشکل بحث ہے اس لیے میں نے زور لا کے آپ کو سمجھایا ہے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 اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علمائے کرام کے اسلحی بیانات ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ شہید اسلام ڈاٹ کام